فقال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والقران الحميد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه وانفثه ونفثه الذين مكرناهم في الفرض اقاموا الصلاهات واعطوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر آپ بج کل ہر گلی محلے میں انتخابی مہم جاری ہے اور دینیں اسلام شریعت اسلامیہ کے احکامات سے بالکل بے نیاز ہو کے یہ مہم چلائی جا رہی ہے اس حوالے سے چند ایک باتوں کو سمجھیں تاکہ اس بارے میں منکلات غیر شرعی امور سے آپ بچ سکیں اس حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام نے عہدے کی طلب عہدے کی برس اور لالچ کو برا قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم رہتے ہیں یقر اور یقر اسرائی اللہ کی قسم ہم اس کام کا والی ذمہ دار اس بندے کو نہیں بنائیں گے جو اس کی عرص یا اس کی طلب رکھتا عہدے کے حریث کو ہم کبھی عہدہ نہیں دیں گے تو عہدے کی عرص اور لالچ جس آدمی میں معلوم ہو جائے کہ اس میں عہدے کی اقتدار کی چاہ ہے لالچ ہے ہے اقتدار میں آنے کی اسلام اسے اقتدار میں کبھی نہیں آنے کی اسی طرح سیدنا نا عبد الرحمٰن ابن حضی اللہ تعالی عنہ کی روایت وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبد الرحمان لا امارت کا اقتدار کا سوال نہ کرنا عہدہ نہ مانگنا گلتا اگر تہدہ طلب کیا اور عہدہ طلب کرنے کے نتیجے میں تجھے عہدہ ملا تو پھر تو اس عہدے کے سپرد کر دیا جائے گا وَإن عن اور اگر تجھے بن مانگے کوئی عہدہ مل گیا علیہا تو پھر اس عہدے کے ذمہ داری کے معاملات میں تیری مدد کی جائے گی یعنی اللہ عالمی کی طرف سے مدد تیرے ساتھ شامل ہاتھ رہے گی یعنی عہدے کا جو طلبگار ہے عہدہ مانگنے والا لوگوں سے مانگ مانگ کے عہدے کی عرص اور لالچ رکھ کر ایک آدمی اگر اقتدار میں آتا ہے تو پھر وہ کامیاب حاکم کامیاب نگران اور والی نہیں بڑھ سکتا پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس عہدے کے سپورٹ کر دیتے ہیں پھر اس کا عہدہ اس کو لے کے جہاں چاہے پہنچا دیتا ہے اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کرسی کی محبت میں ہم آشفتا سروں نے وہ سجدے بھی کیے ہیں جو واجب پناہ کرسی جانے کے لیے پھر درد کی خاک چھان اگر تب عہدہ طلب کیا عہدے کی اور لالچ تیرے اندر ہوئی تو پھر تجھے اس عہدے پہ سپرد کر دیا جائے اور پھر کرسی کو بچانے کے لیے جو پاپڑ بیلنے پڑیں گے بیلے گا میری کرسی بچ جائے میرے پانچ سال پورے ہو جائیں اور تون تو جائے میری بلا سے جب بغیر مانگے بغیر بندے کو عہدہ ملتا ہے تو وہ پھر عدل و انصاف پہ قائم رہتا ہے اور اگر دوسرے لوگ دائیں بائیں کے اس کو عدل انصاف پہ قائم نہیں رہنے دیتے وہ جب تک وہ رہتا ہے اس عہدے پر رکتا ہے نہیں اللہ حب العالمی کی طرف سے مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے حکومت کے کسی عہدے کو طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اور لالچ کے جذبے سے لوگوں کے معاملات کی ذمہ داری قبول کرے اور سنبھالنا چاہے حکومت کے کسی حریص آدمی سے عدل اور انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس نے تو اپنا عہدہ بچانا ہے پھر اس سے انصاف کی توقع یہ خام خیالی ہی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ذمہ داری بڑی اہم ذمہ داری ہے اور اس پہ نا اہم لوگ بڑا جمان ہیں جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا حق مارا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیت دی ہے میں اگر اس معاملے کو ہینڈل کروں تو یہ چور بازاری اور بے انصافی اور ظلم و زیادتی یہ ختم ہو سکتی ہے آدم اس میں یہ صلاحیتیں موجود ہوں ان صلاحیتوں کے پیش نظر وہ اپنی قوم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو یہ بات بہرحال دین میں کسی حد تک قابل قبول ہے سید یوسف علیہ السلام کو جب مصر کے بادشاہ نے کہا انکین امین کہ تو آج کے دن ہمارے پاس مکین بڑا عزت ہے اور امین امانت دار ہے اسے کوئی بڑا عہدہ دینا چاہا تو یوسف علیہ سلاد والس نے فرمایا انی علی مجھے وزارت خزانہ دے دیجیے انی حقیلعلیم میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں خزانے کو ضائع نہیں ہونے دوں گا اور علیم خون جاننے والا بھی ہوں کہ اس معاملے کو میں نے کیسے ڈیل کرنا ہے اس وقت جیسا کہ مصر کے بادشاہ کو خواب آئی اس کی تعبیر یوسف علی سلات و سلام نے کی کہ سات سات فراوانی کے اور اس کے بعد سات سال قہد سالی کے آنے والے ہیں تو اس حوالے سے حکمتِ امنی کیسے وضاح کرنی ہے اور یہ شادابی کے سالوں سے فائدہ اٹھا کے خشک کے کے سالوں میں وہ کیسے معاملات کو نپٹانا ہے تو یوسف علیہ سلات و السلام چونکہ ان معاملات کو خوب اچھی طرح سے جانتے سمجھتے تھے تو کہنے لگے ایجنی خزانی ہے اور ان کی حقیقی کہ مجھے ملک کے خزانوں پر ذرائع آمدن پر مقرر کر دیجئے میں خوب جاننے والا ہوں باخبر ہوں اور امانت دار بھی ہوں اور حفاظت کرنے والا بھی ہوں آج تو وزیر خزانہ وہ بننے کی کوشش کرتا ہے اس میں خزانہ خالی کرنا ہو کہ مجھے بنا دو پھر دیکھنا بولا کتنا قرض تلے دبتا ہو تو انہوں نے جو ایک پیش آمدہ مصیبت تھی اس کا سدے کیا اور اس کے لیے ایسی حکمت عملی پذا کی کہ سات سال تک ان کا اناج محفوظ رہا لوگ کہتے ہیں یہ پرانی کیا طریقہ کار ایتنے بڑے بڑے گودام اور خوشوں سمیت گندم کو ستار کیا جا رہا ہے لیکن جنہوں نے خوشوں کے بغیر گندم ستا کی تھی وہ ساری کی ساری دو سال بعد گل سر پہ گرا کھا گیا اسے اور یہ جو قدرتی پیکنگ میں محفوظ تھی یہی سلامت اور رہی علیم ہاں کوئی آدمی وہ کسی عہدے کو, کو سنبھالنا اور اس ذمہ داری کو ادا کرنا بخوبی جانتا ہو اور نظر آ رہا ہو کہ اور کسی سے یہ کام نہیں ہوگا تو پھر اس کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تو بنیادی اور اول بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عہدے کی لرس تما لالچ اور تلخ یہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہاں جب معاملہ اس ہو جس طرح یوسف و سرام کے دور میں تھا کہ معاملات کو صحیح معنی میں سمجھنے والا اور اس کی پیش بندی کرنے والا حکمت عملی وزا کرنے والا اور کوئی ہے ہی نہیں تو پھر آدمی وہ اپنے آپ کو اس خدمت کے لیے پیش کر سکتا ہے اور پھر یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یوسف علیہ نے خود سے ہی نہیں کہہ دیا بلکہ پہلے ان کو عہدہ پیش کیا گیا نقل یو مئینا تو یوسف نے اس پیشکش میں سے ایک خاص عہدے کو چنا کہ مجھے یہ دے دیں یہ کام میں کر سکتا ہوں اور پھر عہدہ قلم کرنے والے یہ جب عہدے کی بھی مانگنے کے لیے غریبوں کے گھروں کی طرف نکلتے ہیں تو بڑے عجیب و غریب قسم کے کام کرتے ہیں بدگمانیا غیبتیں چگلیاں دوسروں کی فلا نے ایسا کیا یہ کیا یہ کیا, یہ کیا، مجھے ووٹ دو میں دوبارہ بڑا خیر یہ غیبت چگلی پھر جھوٹے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ اسلام کی ان تمام تر برائیوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے دوسرے کی ذات پر کیچڑ اچھالنا اسلام میں بہت بڑا جرم ہے اور اپنی دکان چمکاؤ دوسرے کو برا کیوں کہتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من حالت دون حد من حد جس نے جانتے بوجھتے ہوئے جھگڑا کیا وہ اللہ کی ناراضگی میں ہی رہتا ہے جب تک اس کام سے وہ باز نہیں آ جاتا وہ من قالفی صفی ہی اور جس نے کسی مؤمن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس کے اندر موجود نہ ہو رد وط القال اللہ سبحانہ سکھانا اسے جہنمیوں کے اندر اس کا ٹھکانا بنائے گا حتہ یقو اما تعالیٰ حتیٰ کہ اس نے جو بات کہی ہوگی بارے میں ناجائز وہ اس کی سزا نہ جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی میں اتنی دیر تک ہو رہے گا اور الیکشن مہم میں سارا کام ہی یہ ہوتا ہے بلکہ آج کا تو ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگوں کا تحریر کی جاتی ہے لکھی جاتی ہیں اللہ سے بدگانیہ سے بچو کیونکہ بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں کوئی ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے یقیناً تم اس سے کراہک اختیار کرتے ہو نہ پسند کرتے بخشنے والا کیا تمہیں پتا ہے غیبت کہتے کسے ہیں آپ اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے الفاظ میں کریں جو اسے ناپسند ہو یہ غیبت ہے ایسے لفظوں میں اپنے مسلمان بھائی کا ذکر کریں جو اس بھائی کو ناپسند ہو اس کا نام کیا ہے غیبت چاہے منہ کے سامنے کریں اور طرح کے پیچھے کرے غیبت کیا ہے, ہے؟ نا گوار بات کہنا پوچھا گیا انکان فیمان بول جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بات واقعہ تک اس میں پائی جاتی ہو تو پھر بھی یہ غیبت ہے فرمایا ان ما تقولو اگر جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ برائی واقعہ تک اس میں موجود ہے تو, تو پھر تو آپ نے کی ہے اس کی حیبت اور اگر جس برائی کا آپ نے ذکر کیا وہ برائی اس میں نہیں پائی جاتی فقط بہتتا ہو تو پھر آپ نے اس پر گردان لگایا ہے کسی میں پائی جانے والی برائی چوری فراڈ دھوکا چوری برائی ہے اس کا اگر ترکرا کیا جائے گا تو یہ غیبت ہے اور اگر اس پہ جھوٹا الزام لگایا جائے ایسی بات کہی جائے جو اس میں پائی نہیں جاتی تو یہ بہتان ہے اور بہتان کی سزا اللہ تعالیٰ نے اسی کوڑے مقرر کی اسی طرح اپنی تعریف اپنے منہ میاں مٹھو بننا یا اپنے کارکنان سے اور دائیں بائیں کے لوگوں سے اپنی تعریف کروانا اور چوڑے ہو کے اس کو سنتے رہنا یہ برائی بھی ان دنوں میں بڑی پائی جاتی حمام ابن حارث رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے منہ پر ان کی تعریف کی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور وہ جو آدمی تھا جو تعریف کر رہا تھا وہ بڑا موٹا دادا تھا اور جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو جو لوگوں کی تعریفوں کے پل باندھتے جاتے ہیں فحصو تو ان کے چہروں میں بٹی ڈالو جو تم پہ تعریف کرے اس کے چہرے پہ مٹی ڈالو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں اور اب تو جو تعریف کرتا ہے وہ بڑا مقرر ہو جاتا ہے اور جو سچ بات کہتا ہے وہ دشمن ہو جاتا ہے اور پھر خود اپنے کو بھی یہاں مٹھو بننا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے هُوَا <بِمَنِتَّحَا> اپنے مومیاں میاں نہ بنو خود اپنی تعریفیں نہ کرو اپنی باقی بیان نہ کرو اللہ کو زیادہ پتا ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا پرہیزگار متفقی اور نیک ہے اس قدر نہ بڑھا باقی یہ داما کی حکایت دامن کو ذرا دیکھ تباہ حالت سب کو پتا ہوتی ہے لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے آ کے کہتا ہے میں ایسا اور میں ایسا اپنی تاریخ آپ ہی شروع کر دیتے اور وہ اسی طرح جھوٹے وعدے عوام سے خوشنما وعدے وہ وعدہ کریں وہ بات کہیں جو پورا کرنے پر آپ کو قدرت ہے جس کے بارے میں آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ یہ کام ہم کر سکتے اس کے علاوہ واقعہ نہ کریں کیوں اللہ سب تعلیٰ فرماتے ہیں اپنے وعدے وفا کرو کیونکہ وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جھوٹے وعدے نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے <سلام> چار جس میں ہوں گی قانا من خالصاً وہ, خالص ہے اذا جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے واحدہ واحد واحد کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے عہد توڑ دیتا ہے واید وَا خاصان خواجہ اور جب وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو پھر گالیاں نکالتا ہے وایدہ وَا تو مینا خانہ جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے یہ چار فصلتیں جس میں ہوں گی کانا منا کے پن خالص خالص منافیت ہے اور جس میں, ان چار میں سے ایک حسرت ہے تو اس میں نفاق کی عادت ہے جب تک وہ اس کو چھوڑتا نہیں زیاد بیماری اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں جو اس سے پہلے میں نے تمہیں نہیں سنائی وہ کیا ہے وہ تعنم میں داخل کریں گے اس پر جنت حرام ہو جائے اگر اسی حال میں اس کی موت آئی ی طرح ایک اور روایت ہے اللہ کی جو بھی کسی بھی رعیت پر حاکم بنا اور ان سے دھوکہ نہیں کرتا رہا وہ جہنم میں ہے دھوکے والے جھوٹے بھاٹے تفل تسلیاں عوام کو لالی پاپ دے کے اور وٹ بٹورنا یہ بہت بڑا جرم ہے اسی طرح پھر انتخابی مہم چلانے کے لیے کبھی کوئی گلی بلاک کبھی کوئی چوک بند کیا ہوا کبھی کسی سڑک پہ جلوس نکال کے لوگوں کو تب کیا جا رہا یہ سارا کام سختی سے شریعت نے منا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہمیں کسی نہ کسی غرض سے کسی نہ کسی کام سے راستے میں بیٹھنا پڑتا ہے سنانا تحت رفیع ہماری مجلسیں باہ ہوتی ہیں ہم گلی کے اندر چوکوں پہ چوراہوں پہ نکڑوں پہ بیٹھ کے چلو کوئی بات چیت کر لیتے ہیں کوئی تبادلہ خیال ہو جاتا ہے سو مسائل ڈسکس ہوتے ہیں فرمایا فریدا تم کی نل مجالس اگر تم راستوں میں بیٹھنے سے باز نہیں آتے تم نے ضرور مجلس جمانی ہے فعت الطری کا حق راستے کو اس کا حق دو پہلی بات تو یہ ہے کہ راستے میں مجلس لگائی ہی نہ جائے اور اگر راستے میں آپ نے بیٹھنا ہی ہے مجبوری ہے تو فعارت الطری کا حق راستے کو اس کا حق دو کالو لوگوں نے پوچھا راستے کا حق کیا ہے فرمایا ہو گل بسا نگاہ نیچی رکھنا آپ راستے میں بیٹھیں گے ظاہری بات ہے مستورات نے عورتوں نے وہاں سے گزرنا ہے بقت البر اپنی نکاح نیچے رکھو وقف اور بکف دے چیز کو ہٹانا اگر راستے میں آپ نے بیٹھنا ہے تو راستے میں کوئی تکلیف دے چیز نظر آتی ہے اس کو اٹھا دو ہٹا دو لوگوں کے لیے راستہ صاف کرو ادھر راستے میں خود تکلیف پیدا کی جاتی ہے راستے روک کے وہ گلیوں میں کناتے لگا کے گلی باندھ آنے جانے والے پریشان کورسیاں لگا کے پوری گلی بدا کر کے بیٹھے میں راستے میں بیٹھنا ہے اس کو اس کا حق دو غد المسر نگاہیں نیچے رکھو کفل ادا تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹاؤ السلام اور آنے جانے والے تمہیں سلام کہیں گے ان کے سلام کا جواب بھی دو یہ سلام سنتا ہی کوئی نہیں اپنے موج مستی میں لگے ہوتے ہیں وہ امروف نیکی کا حکم دو وہ نہ ہی انہیں برائی سے منع کرو پانچ حق بیان کیے نگاہیں نیچی رکھنا تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹانا سلام کا جواب دینا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ پانچ حق ہیں راستے کے اگر یہ حق ادا کر سکتے ہو تو ٹھیک راستے میں مجلس لگا لو اور اگر یہ پانچ کام نہیں کر سکتے وہاں بیٹھ کے تو پھر تمہیں راستے میں بیٹھنے کا کوئی حق نہیں یہاں تو منکرات برائی سے منع کیا کرنا ہے برائیاں خود ان جلسے جلوسوں میں کی جاتی ہیں ناچ گانا بھگڑا میوزک پتا نہیں کیا کیا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جننا مجھے اپنے آپ سے چھ چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کے زمانہ دیتا ہوں کو امانت دی جائے تو امانت ادا کرو چاہوں اور اپنی شرد گاہوں کی حفاظت کروسا اپنی نگاہوں کو پست رکھو فو تم اور اپنے ہاتھوں کو غلط کاموں سے لڑائی جھگڑے سے رو کے رکھو یہ چھ کام کرو تو میں تمہیں جنت کی روانہ دیتا اور اس ماحول میں ان چھ کے چھ امور کی ہی خلاف ورزی ہوتی ہے بد نظری تو نہ پوچھئے کریم صلی اللہ عباس کو اپنے پیچھے سنوار کر رکھا تھا قبیلے کی ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات پوچھنے کے لیے آئی فضر عباس خوب رو اللہ نوجوان تھے اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھنے کے لیے آئی تو فضل کی طرف دیکھنے لگی اور فضل رضی اللہ عنہ اسے دیکھنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل اتنے عباس رضی اللہ کا چہرہ دوسری طرف گھما دیا تھوڑی سے پکڑا اور اس کو دوسری طرف گھما دیا کہ غیر محرم عورت مرد کو نہ دیکھے اور مرد غیر محرم عورت کو نہ دیکھے اللہ سب تعلیم لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ یعنی گانے بجانے کے آلات یہ خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو بے علمی میں اللہ کی راہ سے بہتا دیں بھٹکا دیں وہ ایک تقیرہ حس اور وہ اس کو مذاق بنا دیں شکر میلے کا نام دے کے ناچ گانا فرمایا لہم عذاب محم یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے خردناک عذاب ہے جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں آج گانے کو شبہ مذاق میں دیکھتا سنتا ہے جب اس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہے تو تکبر کے ساتھ اٹھ کے چل دیتا ہے صاحب کو ہم پہ ہی تنقید کا موقع مل گیا ہے کوئی بات ہی نہیں, نہیں اللہ نہیں رہا کہ, کہ اس کے اس کو دردناک آگات کی بشارت دے کیسا اور جانحانہ انداز ہے نا اس کو خوشخبری سنا دو کہ تیرے لیے دردناک عذاب ہے عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی لیکن تنقیدی انداز میں اللہ نے ذکر کیا کہ اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو عبد الرحمٰ نے ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی اس امت میں لوگوں کے چہرے بھی بگڑیں گے لوگوں کو زمین میں بھی تھنسایا جائے گا اور پتھروں کی بارش بھی ہوگی اور اس طرح کے آداب اس امت میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں زیادہ توڑ نہ جائیں یا اگر کسی کو یاد ہو والا زلزلہ اس میں یہ تینوں مناظر دیکھنے کو ملے گا بدلیں گی اور آسمان سے پتلوں کی بارش ہو. یا رسول اللہ تھا مسلمانوں میں سے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کب ہوگا فرمایا حال تل تعینات اور سوری پتل خبور یہ اس وقت ہوگا جب شراب عام ہو جائے گی گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے اور ریشم پہنا جائے گا مرد ریشمی ریوا سے ویتن کرنے لگے اور کجریاں کائنات ناچنے گانے والی عورتیں عام ہوں محاذر گانے بجانے کے چھوٹے چھوٹے آلات سیٹیاں یہ ساری چیزیں محاذ ہیں لوگ اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں اور شرابیں پی جائیں پھر یہ کام یعنی خسب و حوصلہ چہرے کا بگڑنا زمین میں پھنسنا اور پتھروں کی بارش ہونا ایسے کام اس امت میں بھی ہوں گے اسی طرح قومیت لسانیت اسے فروغ دیا جاتا ہے الیکشن مہم میں دھڑا بندی کی جاتی ہے قوم کی لوگوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اللہ اور عورت سے پیدا کیا ہے تمہیں مختلف گروہوں خاندانوں اور قبیلوں میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تمہارا آپس میں تعارف ہو سکے تم میں سے اللہ کے یہاں عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی اور پرہیز کار ہے قومیت لسانیت، اس پر تقسیم اور ایک دوسرے سے افضل اور بہتر کسی کو قرار دینا فلاں فلاں برادری کا ہے فلاں فلاں میری برادری میرے پاس آئے مجھے یہ تقسیم شریعت نے منع کی یہ برادریاں کنبے قبیلے خاندان لتا تمہارے آپس کے تعارف کے لیے ہیں بس اور پھر اسی طرح ووٹوں کی خرید و فروخت کا کاروبار اور اس کے لیے بڑی بڑی گولیاں اور دھندے اور رشوتیں نبی صلی اللہ لینے والے اور دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی رشوت کیا ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کا ہاتھ پر لینے کے لیے پیسے لگانا ایک ہے کہ آپ کو اپنا حق ہی اس وقت تک نہیں ملتا اس ملک میں جب تک آپ کچھ نہ کچھ ظاہر نہ دے دیں اسی ٹیکس میں سے واسطہ پڑ جائے کرتے ہیں بجلی کا گیس کا میٹر ہی دانا ہو تو جب تک وہ چائے پانی کے نام پہ ان کی جیب غرب نہ کرے وہ نہیں کرتے کچھ تو یہ رشوت نہیں ہے یہ ہے جگہ ٹیکس اس میں لینے والا مجرم ہے حرام خور دینے والا مجب ہے دینے والے کو کوئی گناہ نہیں رشوت میں لینے والا اور دینے والا دونوں مجرم ہوتے ہیں اور وہ رشوت کیا ہے کہ مال خرچ کرنا دوسرے کا حق مارنے کے لیے دوسرے کا ووٹ مارنے کے لیے پیسے لگانا یہ میں دو یہ رشوت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رت کی ہے اور ہمارے ہاں یہ کاروبار بڑا عروج پہ ہوتا ہے اور پھر جب انتخاب کے نتائج نکلتے ہیں ان میں بھی دھاندلی اور دھوکے بازی یہ بھی چلتا ہے اس کی خاطر بھی رشوتیں لگائی تو حال جس میدان میں اور جہاں پر بھی یہ کام ہوگا شریعت اس کو ناجائز کہتی ہے پھر اس مہم میں جیسا کہ پہلے عرض کیا کسی نے زور لگانا ہے وہ اپنی ذات کے لیے لگائے دوسرے کو ڈی ریپ کیوں کرتا ہے دوسرے پہ کیچڑ کیوں اچھالتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلمون سلم و انتخابی مہم میں دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے وہ لوگ اموادی ہند اور مؤمن کامل وہ ہے کہ جس سے لوگ اپنے خون اور اپنے بال کو محفوظ سمجھیں اسی طرح لوگ اب ایک بندہ اس کے پاس ووٹ مانگنے والے پیسیوں پہنچتے ہیں دو, ہمیں دو ہمیں دو اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کئی لوگوں کی عزت کرتا ہے دل سے نہیں اس کو کیا کہتے ہیں ملحدہ کی عزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ العالمین کے ہاں قیامت کے دن مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے برا آدمی وہ ہوگا کہ لوگ جس کی شرارت سے جس کے شر سے بچنے کے لیے جس کی فوش گوئی سے بچنے کے لیے اس کی عزت کریں دل سے عزت نہیں کی جاتی لیکن مجبوری ہے کہ اگر اس کی عزت نہ کی اس کے ساتھ عزت سے پیش نہ آئے تو یہ پتہ نہیں کیا کرنا اتکا خوشی اسی طرح اس دوران ایک دوسرے کو گالی گلوچ سرے نام حکومت بڑا پیٹتی ہے ادارے بڑا شور مچاتے ہیں فرقہ واریت فرقہ واریت فرقہ واریت مذہبی فرقہ واریت سے کہیں زیادہ زہریلی ہے سیاسی فرقہ واریت مذہبی فرقہ واریت میں اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنی سیاسی فرقہ واریت میں ہوتا اور مذہبی فرقہ واریت کی حقیقت بہت تھوڑی اور پاپے گندہ بہت زیادہ ہے ہر آدمی اپنے عقیدے اور اپنے موقف کو بیان کرے اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے لیکن کسی کو ہی فرقہ واریت قرار دے کے پاپے گندہ کیا جاتا ہے جبکہ سیاسی فرقہ واریت وہ اثر فرقہ واریت اور انتہائی فرقہ واریت ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی انتخابات کے لیے کسی کرسی کو لینے کے لیے سیٹ پہ کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کی ڈبڈی جو بجاتا ہے بجاتا ہے دوسرے کو گالیاں نکالتا ہے اس پر بہتان تراشی نظام تراشی غیبتیں اور گالیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سباب مسلمان آدمی کو برا کہنا پرانی کا کام ہے اور اس سے لڑنا جھگڑنا یہ کفر ہے اور جو ایک دوسرے کو گالم گلوچ کرتے رہتے ہیں فرمایا القبا نے دونوں گالی گلوچ کرنے والے شیتان المستان شہفانہ نے دونوں گالی گلوچ کرنے والے شیطان ہیں یہ یا تقالاب یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بد زبانی کرتے ہیں ایک نے گالی کی دوسرا اسے بھٹ کے گالی دیتا ہے تکالابان اور ایک دوسرے پر جھوٹ باندھتے ہیں اور پھر ان مہمات میں مرد و زن کا اختلاط نبی کریم صلی اللہ علیہ نے کیا لا نا کوئی مرد نا محرم عورت سے علیحدان ہو اگر ایسا ہوگا شیفان تو تیسرا ان شیطان ہے اور یہاں ون بائی ون ہوتی ہیں غیر محرم مردوں عورتوں کی اور رسول اللہ صلی اللہ کا نے فرمایا کہ من من کلام, نبوت کی کلام جو لوگوں نے پائی ہے سابقہ نبوت کی کلام میں سے لوگوں نے اس بات کو بھی پایا ہے کہ انبیاء یہ کہا کرتے تھے معاشرت جب تجھ میں حیا واقعی نہ رہے تو جو مرضی کا حیا ہی ایک بہت بڑی چیز ہے جو انسان کو ان سارے کاموں سے اور انکرات سے روک کے رکھتی ہے رکاوٹ بن کے رکھتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق دے علما توفیق دی بلا پڑھ رہی تبکل